يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 وَمَنْ يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا نَظِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا سَمِعَ النَّاسُ مِمَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا اولئک لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا جلاوت کردا ایت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دعا کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے پہلی قسم ان کی ہے جو دعا میں صرف دنیا کو مانگتے ہیں دنیا کی طلب کرتے ہیں اور دوسری قسم ان کی ہے جو اللہ تعالی سے دنیا میں بھی خیر اور بھلائی طلب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالی سے اچھائی کا سوال کرتے ہیں اس سے پہلے اس آیت کا سیاق اس کو سمجھتے ہیں آیت کا سیاق یہ کہ جب تم مناس کے حج کی ادائیگی پوری کر لو اس کے بعد اللہ تعالی کا ذکر کرو قرآن کریم کے الفاظ ہیں فیضا کبئی تم جب تم مناسب حج پورے کر لو فض کر اللہ کا ذکر کم او اشد ذکر تو اللہ تعالی کا ذکر کرو جس طرح تم پہلے دور جاہلیت میں اپنے آبا و استاد کا تذکرہ کرتے تھے او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو تو یہاں حج کی ادائیگی کے بعد کہا جا رہا ہے مینا کے جو دن ہے ان میں کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرو دورے جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے لیکن ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ اس کے بعد جب مینا میں جمع ہوتے تو ہر ایک اپنے باپ دادا کا ذکر فخری انداز میں کرتا اور کہتا کہ میرے آبا اجداد اتنے بہادر تھے انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اتنے لوگوں کو انہوں نے مارا کوئی کہتا تھا کہ میرے باپ بہت سخی تھے اتنا مال اس نے لٹایا اس قدر لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے ہر کوئی اپنے اعتبار سے فخریہ انداز میں بڑھ چڑھ کر اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتا اور اس پر وہ فخر محسوس کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اسلام میں اللہ کا ذکر کرو کثرت سے کرو جیسے تم اس جگہ اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو ان سے بھی بڑھ کر کرو اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ ہے اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو پھر فرمایا کہ لوگ دعا کے اعتبار سے مانگنے کے اعتبار سے دو قسموں میں ان میں سے بعض وہ ہے من یقور ربنا آتنا ف دنیا و ماں لہو فل آخرت منخلاق فرمایا کہ کچھ لوگوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما رب بنا آنیا ہمیں دنیا دے دنیا کی چیزیں مانگنا دنیا میں جو نعمتیں ہیں اللہ کی صرف انہیں کو سوال کرنا اللہ سے صرف انہی کو مانگنا فرمایا اگر ایسی بات ہے صرف دنیا ہے تو پھر کیا ہے وما لہو فلاخرت من خلاق آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے آیت پر غور کریں وہ دنیا مانگ رہے ہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو دیں گے یقیناً اللہ دیتا ہے دنیا میں یہ دنیا کی وقعت ہے حیثیت ہے اللہ تعالی کی نظر میں یہ ایسی ہے کہ وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے اس کو ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا دنیا دنیا تو اللہ سب کو دیتا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا بالکل بے وقعت ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے صرف جو دنیا طلب کرتا ہے نبی علیہ السلاط والسلام نے ایک مثال دی فرمایا کہ لو کا نا دنیا تعدل عند اللہ جناح باودن ما سکا منہا کافرن شربت مائن کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے پر جتنی ہوتی تو اللہ تعالی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونڈ تک نہ دے لیکن اس طرح نہیں ہے اللہ نے کافروں کو نوازا ہوا ہے خوب دیا ہے خوب دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بالکل ہے معمولی ہے تر ہے صرف اس کے پیچھے نہ بھاگو تو کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی مچیت کے ساتھ کسی کو زیادہ کسی کو کم اللہ سب کو دیتا ہے یہ ان کی مرضی پر نہیں ملے گی ملے گا وہی جو اللہ کی مشیت ہوگی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا لیکن فرمایا کہ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے بڑا گھاٹے کا سودا ہے ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے آپ دیکھیں جو آدمی صرف دنیا کی تگودوں میں دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ اس کو سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آخرت کا خیال ہی ختم کر دیتا ہے اس کی سوچ اور فکر کا محور صرف اور صرف دنیا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر غلط طریقہ اختیار کرتا ہے حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آئے اور آئے اور آئے جب یہ سوچ اور فکر بن جاتی ہے تو پھر ایسا آدمی آخرت کو بالکل بھلا دیتا ہے بالکل بھلا دیتا ہے اور پھر نتیجہ وہی نکرتا ہے جو اللہ نے ذکر کیا وہ مال فی الآخرت منخلاق اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ایسا شخص ناکام ہوتا ہے نامراد ہو جاتا ہے اور اس طرح دنیا میں چلا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر آخرت کا خیال تک اس کو نہیں آتا اور اسی دوڑ میں اور اسی طرح بھاگم بھاگ اس کی زندگی گزرتی ہے نبی علیہ السلاط و کا ایک فرمان ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اب العزت رشاد فرماتا ہے حدیث خود ہے یبن آدم اے آدم کے بیٹے تفرق لعبادتی صدر کا غنن اے آدم کے بیٹے اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تیرا سینہ گنا سے بھر دوں گا گنا سے بھر دوں گا اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا اگر اس طرح نہیں ہے تو ام لاؤ یدئی کا تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا کام ہی کام ہوگا دنیا کی دوڑ ہوگی اور فرصت نہیں ہوگی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان آرام کو بھول جائے جو حقوق اللہ نے اس کے ذمہ رکھے ہیں ان کو بھول جائے اپنے گھر والوں کو وقت نہ دے سکے بچوں کو وقت نہ دے سکے اور بس دنیا ہی دنیا ہے اس کے لیے وہ مطمئن ہے کہ میں ان کے لیے صرف دنیا کو جمع کر رہا ہوں یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا میری عبادت سے رو کرے گا عبادت نہیں کرے گا پھر کیا ہوگا تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور ولن اسد فقرک اور تیرے فکر کو کبھی ختم نہیں کروں گا اس میں اضافہ ہوتا جائے گا مسلسل بڑھتا جائے گا یہ ہرس ہے ہرس اگر پیدا ہو جائے تو نبی علیہ السلاۃسلام کا ایک فرمان ہے کہ لو کان لاد لب تگا سالسن کہ اگر کسی انسان کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں سونے کی دو وادیاں اور وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ دو وادیاں ہوں سونے کی بھرے بھری ہوئی ہوں کتنا زیادہ مل گیا کیا اس کی ہرس ختم ہوگی لب تال فرمایا کہ وہ تیسری وادی کی طلب شروع کر دے گا کہ مجھے تیسری بھی مل جائے تو یہ دنیا کا ہرس ہے دنیا کا ہرس ہے اور ایک حدیث قدسی ہے اور وہی کی ایک قسم ہے اس کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ ان نو ہل خود سے نف نبی علیہ السلات فرماتے ہیں کہ روح القدس جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات الکا کی ہے کہ انہ لن تموت نفسن ہتھا تس تک ملا کہ کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی حتیہ کہ اپنا رزق اس کو پورا لے لے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے پورا اس کو مل جائے بعد آثار میں آتا ہے کہ انسان کا رزق بھی انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے انسان کی موت اس کو تلاش کرتی ہے انسان موت کی تو فکر کرتا ہے لیکن رزق کے حوالے سے چاہتا ہے کہ نہیں میں اپنی قوت بازو کے ساتھ اور زیادہ اس کو حاصل کروں گا تو یہ انسان کی ہرس ہے تو کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی حتیٰ کہ اپنا رزق جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے اس کو پورا نہ پالے اور فرمایا ستک اللہ و اجملوف طلب لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ رزق حاصل کرنے میں جو جائز ذرائع ہیں جو حلال طریقے ہیں ان کو اختیار کرو رزق مل کر رہے گا اور ان رزق اللہ فرمایا کہ جو اللہ کا رزق ہے نہ اس کو حریص کا حرص زیادہ حاصل کر سکتا ہے اور نہیں کوئی ناپسند کرے کہ یہ اس چیز یہ اس کا رزق اس کو نہ ملے نہیں اس کی ناپسندیدگی اس کے رزق میں حائل ہو سکتی ہے جو اللہ نے لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا تو اللہ سے ڈر جاؤ رزق کو حاصل کرنے میں اچھے ذرائع اختیار کرو تو یہ ایک گروہ دعا کے حساب سے جس کا ذکر کیا جو صرف دنیا کو طلب کرتا ہے دنیا اللہ فرماتا ہے وما لہو فلاخرت من خلاق آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں یہ دنیا دار العمل ہے دار البتلا ہے یہاں آزمائش ہیں ان آزمائشوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے آزمائش ہر ایک کی ہوتی ہے مسلمان کی بھی ہوتی ہے کافر کی بھی ہوتی ہے مومن کی بھی ہوتی ہے فاسق اور فاجر کی بھی ہوتی ہے سب کی ہوتی ہے تو یہ دنیا ایسے ہی ہے اور اد دنیا سجن و جنت ہے اور کافر کی یہ جنت ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے جو چاہے کرے کوئی اس کے لیے ضابطہ نہیں ہے خواہشات نفسانی ہے ان کے پیچھے وہ پڑتا ہے کیونکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے ایک مومن کی سوچ بہت آلہ ہے بہت آگے ہے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے یہاں امتحان ہوگا اور حکمت ہے یہاں آنے کی وہ اللہ کی عبادت ہے وہ ما خلبت الجن والس اللہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کامیاب ہے وہ شخص جس کی نگاہ اپنے مقصد پر ہو اللہ کی عبادت کرے اس دنیا کو آزمائش سمجھے اس کو سب کچھ نہ سمجھے یہ نہیں کہ ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے ایسے شخص کے لیے یہ خیر ہے یہ زندگی اس کی آزمائش ہے امتحان جن سے وہ گزرتا ہے اس کے بعد آگے دیکھیں دوسرا جو کرو ہے یا دوسری جو قسم ہے دعا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا فرمایا کہ منہو من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار یہ بھی ہیں اللہ کے بندے یہ کون ہیں یہ انبیاء ہیں یہ نیک لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو دنیا کو آزمائی سمجھتے ہیں جن کی نظر آخرت پر ہے ان کا کیا معاملہ ہے ان کی کیا سوچیں یہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں یہ طرح سے مانگتے ہیں کہ رب بنا اے ہمارے رب اے ہمارے رب اللہ سے مانگ رہے ہیں رب رب کا معنی کیا ہوتا ہے پالنے والا پیدا کرنے والا پیدا کرنے کے بعد ہر ایک ضرورت پوری کرتا ہے اور ہر نقصان دہ چیز سے وہ بچاتا ہے اپنے بندوں کو اور اس کی منفات کی ہر چیز اس کو دیتا ہے یہ ہے رب آپ کو سمجھ آئے گا کہ دعائیں رب کے ساتھ شروع ہوتی ہیں رب بنا یا رب رب غفر فرنی غور کریں رب یہ ایسی صفت ہے اللہ کی کہ اس کے ذریعے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس نے مجھے اپنا رب کا یہ میرا بندہ ہے مجھ سے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے ویسے بھی دعائیں قبول کرتا ہے اور ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے حیا آتی ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے دعا کرے ہاتھ اٹھائے یا رب کہہ رہا ہے اے میرے رب اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے نام راد کر دے ایسے نہیں ہے رب کریم ہے دینے والا ہے تو یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا دنیا ہسنا ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی ہسنا اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی ہسنا اچھائی اور بہتری دے وکینا ادا بنار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا اب یہاں غور کریں ذرا کہ یہ جو دعا ہے اس میں جو اللہ کے نیک بندے اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے ہسنا دو جگہ یہ لفظ آیا ہے ربنا آتنا فی دنیا ہسنا وفل آخرت ہسنا یہ ہسنا کیا چیز ہے ہسنا کا عام طور پر معنی ہم کرتے ہیں اچھائی دے یہ اس کا لفظی معنی ہے اس کی ترجمانی ہے لیکن مفسرین حسنا کا معنی کیا کرتے ہیں مفسرین کا ایک کول یہ ہے کہ حسنا سے مراد آفیت ہے یہ اللہ ہمیں آفیت عطا فرما دنیا میں آفیت اور آخرت میں آفیت اب یہ آفیت کیا چیز ہے آفیت اتنی عظیم یہ دعا ہے کہ نبی علیہ السلات والسلام کی دعاؤں میں بھی ہمیں یہ لفظ کثرت سے ملتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی دعائیں ان دعاؤں میں آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ انی افو اے اللہ میں تج معافی کا سوال کرتا ہوں اور آفیت کا سوال کرتا ہوں فی دینی و دنیا اپنے دین میں اپنی دنیا میں و مالی واہلی اپنے مال میں اور اپنے گھر والوں میں سب میں تجھ سے آفیت مانگتا ہوں کتنی عظیم دعا ہے آفیت مانگنا آفیت ہر طرح کا خیر انسان کو مل جائے اور ہر طرح کے نقصان سے فتنے سے پریشانی سے آزمائی سے وہ بچ جائے یہ ہے آفیت آفیت بہترین چیز ہے دنیا میں جس کو اگر مل گئی تو اللہ نے ہر طرح کا خیر اس کو دے دیا اور یہ آفیت اگر اللہ تعالیٰ کسی سے چھین لے تو اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے جو انسان کو ملتی ہے پریشانیاں تنگیاں عرصہ حیات اس پر تنگ ہو جاتا ہے اور اگر اللہ کی طرف وہ بندہ نہ لوٹے تو آفیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا شخص تباہ اور برباد ہے تو یہ آفیت ہے اس کا سوال کرنا اللہ سے آفیت کا سوال کرو ہر معاملے میں اب آگے دعا میں یہ چیز بھی موجود ہے کس چیز میں آفیت فی دینی اپنے دین میں آفیت دین اندازہ کریں دوسری چیزیں بھی ہیں آگے دنیا بھی مانگی گئی ہے اللہ سے دنیا مانگنا کوئی مایوب نہیں ہے لیکن آخرت کے سودے پر نہیں کہ آخرت کو انسان حیثیت ہی نہ دے اور صرف دنیا مانگے یہ چیز معیوب ہے سب سے پہلے پیارے پیغمبر نے دین کو مقدم کیا ہے دیکھیں دین میں آفیت دین میں آفیت کہ عقیدہ عمل انسان کا محفوظ ہو جائے اور ایمان کی پختگی اور اس میں استقامت اللہ تعالی اس کو ادا عطا کر دے اور دنیا میں جو فترے ہیں دین کے حوالے سے جن کی وجہ سے انسان سراتے مستقیم پر چل نہیں پاتا اور اس کے قدم ڈگ بگا جائیں اور وہ پھسل جائے اور سرات مستقیم پر چلنا چھوڑ دے تو دین میں ہر طرح کی آفیت کا سوال سب سے پہلے دین یہ ہمارے اسلاف کی فکر ہوتی تھی صرف دنیا کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں گوارا ہی نہیں کیا جب تک اپنے دین کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوئے ایک واقعہ ہے سیر علام البلا میں امام زہبی رحمہ اللہ علیہ اسی طرح تاریخ دمشق ابن اثاکر رحمہ اللہ کی یہ واقعہ ہے خلیفہ ہیں وقت کے اشام بن عبد الملک اموی خلیفے اور آبھی دنیا کے امیر المومنین حج کرنے آئے تو سالم بن عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ یہ کبار تابین میں سے وہ بھی حج کے لیے آئے ان کے ترجمے میں امام زہبی کہتے ہیں کہ حافظ زاہد دنیا سے بے رغبت اور حافظ سے اور اللہ تعالی نے ان کو علم اور عمل دونوں سے نوازا تھا عبد اللہ ابن رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کا ماتھا چومتے تھے ان کے والد صحابی ہیں اور کہا تھا کہ یہ بیٹا میرا شیخ ہے یعنی ان کے علم اور عمل سے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش تھے ان سے راضی تھے اور حج کرنے آئے ہیشام بن عبد الملک کی نظر پڑی ان پر ان کے پاس گئے وہ ذکر کر رہے تھے ان کے قریب جا کر بیٹھے انہوں نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں دیا کہ ایک بادشاہ ہے خلیفہ ہے وہ خود چل کے آیا ہے اس کے بعد جب اپنے ذکر سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ہی بیٹھا ہے ہی بن عبد الملک نے ادب سے سلام کیا السلام علیکم و اللہ جواب دیا اس کے بعد کہا کہ میری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ میں آپ کے کسی کام آؤں آپ دنیا میں سے کوئی چیز مجھ سے مانگے کون کہہ رہے ہیں خلیفہ وقت ہیں کس چیز کی کمی ہوگی دنیا کے حساب سے آپ جو مانگے خود چل کر آئے ہیں بیت اللہ میں. لیکن سالم رحمہ اللہ نے کیا کہا کہا ایشام اس وقت ہم کہاں بیٹھے کہا بیت اللہ میں مسجد حرام میں تو فرمایا کہ کیا مجھے یہ چیز دوبارہ کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیر اللہ سے مانگوں آپ سے میں سوال کروں تو وہ خاموش ہو گئے انتظار کرنے لگے کہ ابھی یہ مسجد میں جیسے ہی مسجد سے نکلیں گے تو پھر میں دوبارہ ان کے پاس جاؤں گا پھر تو ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا پھر اپنی طلب میرے سامنے رکھیں گے چنانچہ انتظار کیا اپنے حساب سے وہ مسجد سے نکلے ان کے پیچھے گئے مسجد سے باہر کہا اب تو ہم مسجد سے باہر آ گئے ہیں. اب آپ اپنی طلب مجھے بتائیں سالم رحم اللہ نے ان کو دیکھا ایشام آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں آپ مجھے دین دے سکتے ہیں یا دنیا دے سکتے ہیں آخرت دے سکتے ہیں یا دنیا تو ایشام نے کہا کہ ہمارے پاس تو دنیا ہے ان میں سے جو چیز مانگے میں آپ کو دوں گا سالم رحم اللہ کی سوچ دیکھیں فکر دیکھیں کیا کہا کہا کہ میں نے صرف دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی جو ہر چیز کا مالک ہے تیری دنیا تو محدود ہے جس کے اندر تیری حکمرانی ہے اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے صرف دنیا تو کبھی میں نے اس سے بھی نہیں مانگی میں جب بھی مانگتا ہوں آخرت مانگتا ہوں اللہ سے دین مانگتا ہوں یہ ان کی سوچ ہوتی یہ فکر ہوتی تھی دین سب سے مقدم ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام تو السلام کی دعا کی ترتیب دیکھیں اللهم اني اسالوك عافیہ في ديني عافیت سب سے پہلے دین میں اس کے بعد في ديني و دنیا ہے جی دنیا بھی انسان کی ضرورت ہے یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بالکل انسان جو ہے گوشہ نشینی اختیار کر لے یہ صوفیوں کی فکر ہے لیکن اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے زاہد تھے بے رغبت تھے دنیا کو آپ حیثیت بھی نہیں دیتے تھے لیکن دین مانگنے کے بعد فرمایا میں آفیت مانگتا ہوں اپنی دنیا میں بھی اللہ دنیا میں بھی مجھے آفیت دے اور وہ اہلی اپنے اہل میں اپنے گھر والوں میں بیوی بچوں میں بھی مجھے آفیت عطا فرما وہ مالی اور مجھے جو ت نے مال دیا ہے اس میں بھی مجھے آفیت عطا فرما یہ دعا ہے پیارے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حسنہ کا ایک معنی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں اچھائی دے اچھائی سے مراد یہاں پر آفیت ہے کہ اے اللہ دنیا میں ہمیں آفیت عطا فرما اور آخرت میں حسن آخرت کی آفیت سے مراد جنت ہے جنت عطا فرما اور تیری رضا مندی عطا فرما اور سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کا دیدار وہ ہمیں عطا فرما تو یہ کتنا خیر ہے اس دنیا میں اس دعا پہ آپ غور کریں کس قدر خیر بھر دیا گیا ہے جامع دعا ہے تو ایک معنی ہے اس کا آفیت اور حسنا کا ایک معنی یہ بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حسنا سے مراد ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایمان عمل صالح اور علم ناف یہ بھی ہے یہ دعا ہم پڑھتے ہیں لیکن کیا یہ مفہوم کبھی ہمارے ذہن میں آیا ہے ہماری نظر محدود ہے کبھی عموماً تو ترجمہ ہی نہیں آتا ہو رہا ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بساؤ کا جو ترجمہ بھی جانتے ہیں تو ان کی فکر صرف یہی یہ ہوتی ہے اس سے آگے نہیں سوچتے لیکن یہ دعا کتنی جامع ہے کہ اس میں ایمان عمل علم نافع، یہ سب چیز آ گئی اور یہ سب سے بہترین چیز ہے دنیا میں جو اللہ کسی کو دیتا ہے ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے اور عمل صالح نیکی کا راستہ اللہ کسی کو دے دے وہ اس پر چلے استقامت کے ساتھ عمل کرے اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق یہ عظیم خیر ہے جو اللہ نے کسی کو دے دیا اور کوئی دنیا کی ایسی نعمت نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں ہو تو یہ چیزیں مانگی جاتی ہیں حسنہ میں کہ ہمیں اچھائی عطا فرما ایمان دے امل سالے اور علم ناف علم نافے ہمیں عطا فرما اور حسنا کا ایک معنی ابن کثیر نے مال بھی کیا ہے مال کہ دنیا میں ہمیں ہسنا دے یعنی مال دے آخرت میں اچھائی دے یعنی جنت دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا تو مال اگر انسان کو اللہ تعالی سے جوڑے اپنی جائز ضروریات وہ پوری کرے اور مال کے حق ادا کرے تو مال بھی یقیناً نعمت ہے مال بھی یقیناً نعمت ہے اس پہلو سے اگر دیکھیں تو ہمیشہ مال مضموم نہیں ہے مضمون تب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حقوق کو فراموش کر دے زکات نہ دے صدقہ نہ دے اور جو غریب مساکین ہیں ان کا حق ادا نہ کرے اس پر سانپ بن کے بیٹھ جائے اور اس کا ہر ہو اب تو یہ مضمون ہے لیکن اگر یہ آپ کو اللہ سے ملاتا ہے کہ آپ صدقہ کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور اس مال کے حقوق ادا کرتے ہیں تو یہ بڑی عظیم نعمت ہے جو دنیا میں اللہ دیتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہسنا دے یعنی مال دے یہ بھی اس کا ایک معنی ہے اور مفسرین ذکر کرتے ہیں ابن جریر تبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے معنی جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں اس لفظ میں آ جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ بڑا جامع ہے حسنا کا معنی اچھائی ہر وہ اچھائی جو دین کے حوالے سے ہے دنیا کے حوالے سے ہے صحت کے حوالے سے ہے آفیت کے حوالے سے ہے اور جو جو انسان کی ضروری ضروریات میں سے ہے اس میں سے ہے تو یہ سب حسنا میں داخل ہے انسان جب یہ دعا کرتا ہے اتنی جامع یہ دعا ہے علیہ اسلام نے بھی یہ دعا کی تھی اے اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے ہسنا اچھائی کو لکھ دے اور آخرت میں بھی اچھائی کو لکھ دے کتنی عظیم دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ کثرت سے بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ دعا سنتا تھا آپ یہ پڑھتے تھے ربنا آنیا ہسن و فل آخرت حسن وکین آزاب کثرت سے یہ پڑھتے تھے اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب زیادہ دعائیں کرتے تو ابتدا اس دعا سے کرتے اور اختتام بھی اس دعا پر کرتے اور اگر مختصر کوئی دعا مانگتے تو پھر صرف اسی کو مانگتے اور کہتے کہ یہ دعا جامع ترین دعا ہے ربنا آنا فنیا حسن وہ فی الخرسن کنا آزابنہ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن اس کا مفہوم سمجھیں کہ کتنی عظیم یہ دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے اور اس میں گویا کہ ہر طرح کا خیر ہے جو انسان اللہ سے مانگتا ہے کن کن مواقع پر تعلیم ہے اس کو پڑھنے کی رکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان دعا کون سی پڑھنی چاہیے اللہ کے نبی نے بتلایا کہ یہاں پر یہ موقع بڑا عظیم موقع ہے کون سی دعا مانگنی چاہیے آپ نے فرمایا اس موقع پر یہی دعا پڑھو ربنا فی دنیا حسنا وفی فل حسنا حسن وکین عضابنہ عظیم دعا ہر طرح کا خیر دنیا اور آخرت کا اس کے اندر جمع ہے اور جو آفیت جس کا انسان طلبگار ہے وہ سب اس میں موجود ہے دنیا آخرت ہر چیز اس میں اللہ نے جمع کر دیا یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے اللہ نے خود ہمیں بتایا کہ مجھ سے مانگو کس طرح مانگو ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آیا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سے کس طرح مانگیں کیا چیز ہمارے لیے خیر ہے کیا خیر نہیں ہے ہماری نظر تو اتنی کوتا ہے کہ دنیا سے آگے کہیں ہم دیکھ ہی نہیں پاتے اور ہماری نظر کا محور صرف دنیا ہوتی ہے اور دنیا مانگنی چاہیے مانگتے ہیں لیکن کیسے مانگتے ہیں بس دنیا دے جو پہلی قسم میں بیان ہوا جو صرف دنیا دے اور وہی چیز پھر آگے چل کے ہم چونکہ اس کا خیر نہیں مانگتے وہ چیز ہمیں مل تو جاتی ہے لیکن وہی چیز ہمارے لیے فتراں بن جاتی ہے آزمائش بن جاتی ہے اور اس کے بعد ایسے بھی لوگ کہنے والے ہوتے ہیں کہ یہ اولاد جس کو میں نے اللہ سے مانگا تھا مانگا کیسے تھا صرف یہ کہ مجھے اولاد دے یہ نہیں مانگا تھا یہ اللہ مجھے نیک اولاد دے بیوی دے یہ تو سوال کیا تھا لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ نیک اور صالح بیوی دے نتیجہ کیا نکلتا ہے بیوی بھی مل گئی اولاد بھی آ گئی لیکن جب آزمائش شروع ہوتی ہے انہی کی طرف سے پھر انسان افسوس کرتا ہے اس سے تو میں اس کے علاوہ ہی بہتر تھا یہ مجھے اولاد ایسی اولاد نہ ملتی تو اس سے یہ بہتر تھا جس طرح سے یہ میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم نے اس طریقے سے مانگا ہی نہیں جس طریقے سے اللہ سے مانگنا چاہیے ہم نے صرف ظاہری سوال کیا دنیا کا سوال کیا یہ نہیں کہ اس میں خیر بھی پیدا کر رہے. ہب لنا من ازوا جنا وزوریات قرآن کی دعائیں غور کریں کس طرح مانگا جا رہا ہے اے ہمارے رب حب لنا من ازوا ہمیں بیویاں دے وزریات نا اور اولاد آئن جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جن کو دیکھ کر ہم خوش ہوں اطمینان ہو ان کے امال ان کی نیکیاں اور ان کی فرما برداری دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس طرح کی دعائیں ہیں قرآن میں جو سکھائی گئی ہیں دعائیں وہ تو یہی کہتی ہیں وجالہ متقین امام اور ہمیں متقین کا پرہیزگار لوگوں کا کے لیے امام بنا دے کتنی عظیم دعائیں تو اللہ سے مانگا جا رہا ہے دنیا مانگے اللہ سے لیکن اچھائی اس دنیا کو مانگے جس میں اچھائی ہو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے وہ صحابی بیمار تھا بیماری مسلسل بڑھتی جا رہی تھی حتیٰ کہ ایسے ہو گیا جیسے کوئی چوزہ ہوتا ہے چوزہ جس طرح پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے اور کس طرح سے دکھتا ہے نحیف لاغر یہ کیفیت بن گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ان کی عیادت کی اور ان کی تسلی کی کچھ باتیں کی پھر ان سے پوچھا کہ آپ اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی بھی نہیں في دنیا یہ اللہ آخرت میں جو تو مجھے سزا دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی مجھے سزا دے دے نبی علیہ السلط وسلام نے اس کی یہ حالت دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کیسی دعا ہے جو مانگ رہے ہو کیا آخرت کی جو سزا ہے دنیا میں کوئی برداشت کر سکتا ہے انسان کمزور ہے اس طرح کیوں مانگتے ہو اللہ سے فرمایا حلا قلت یہ کیوں نہیں کہا رب فی آتنا فل دنیا ہسنا آخرت ہسنا وکینا بنا اس طرح اللہ سے کیوں نہیں مانگا کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی دے آخرت میں بھی اچھائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اس کے بعد وہ صحابی دعا کرتا تھا اور یہی دعا کرتا تھا کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اس کو اسی طرح صحت دے دی تو اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کرنا چاہیے انسان کمزور ہے انسان سے برداشت نہیں ہوتا کبھی بھی انسان ایسا کوئی معاملہ نہ کرے کہ آخرت کا عذاب دنیا میں دے دے کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے فکر ہوتی ہے اللہ سے آفیت کا سوال کریں اللہ نے نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے پر اس نعمت کا اثر ہو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں سوفیا میں سے ایسے لوگ ہیں اللہ کی نعمتیں استعمال نہیں کرتے وہ کہتے ہیں حساب کون دے گا حساب کون دے گا اس پہلو سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں بڑے عجیب ان کے امور ہیں بعض کتب میں سوفیا کی یہ بات موجود ہے کہ نیا لباس نہیں پہننا چاہیے کیونکہ نئے لباس کا حساب ہوگا اور کچھ سنتے ہیں کیا ایک یہ کہ نیا لباس اس کو پہلے پھاڑو اس کے بعد اس پر پیوند لگاؤ اس کے بعد اس کو پہنو سفیان سوری رحمہ اللہ سے اسی طرح کے ایک صوفی کی ملاقات ہوئی کسی دعوت میں وہ صوفی ایک طرف بیٹھا پانی کے گھونٹ لے رہا تھا اور دوسرے لوگ مختلف کھانے کھا رہے تھے تو سفیان رحمہ اللہ نے اسے پوچھا کہ آپ کو کوئی پرہیز ہے آپ یہ کھانے کیوں نہیں کھا رہے یہ ضیافت کے لیے یہاں رکھے گئے تو کہنے لگا کہ ان کا حساب کون دے گا حساب کون دے گا سفیان سوری رحمہ اللہ محدث سے کیا جواب دیا کہ اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں اگر اللہ حساب لینے پر آئے یہ پانی جو تو پی رہا ہے کیا ان گھوٹوں کا حساب دے سکے گا ان کا حساب دے سکو گے حساب اگر اللہ دینے پر آئے لینے پر آئے تو بندہ تو اس کا بھی حساب نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ سے اچھائی کا سوال کرو خیر کا یہ نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں اللہ کو پسند ہے کہ جب کسی بندے پر کوئی نعمت کرے یرا علیہ اثر نعمتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے نظر آنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا میلے کچلے کپڑے جیسے کوئی بالکل مسکین ہو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا ہلکا من مال کیا آپ کے پاس مال ہے کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ نے مجھے ہر طرح کے مال سے نوازا ہے میرے پاس اونٹ ہیں بکریاں ہیں مختلف قسم کے مال ذکر کرنے لگے تو اللہ کے نبی ساس نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب اپنے کسی بندے پر وہ نعمت کرتا ہے تو اس نعمت کے اثرات اس کی علامات بھی اس پر نظر آنی چاہیے تو اللہ تعالی بندوں کے ساتھ آفیت والا معاملہ کرتا ہے اور آسانی کا معاملہ کرتا ہے ہاں اللہ کے حقوق کو فراموش نہ کریں دنیا مانگے لیکن آخرت کے سودے پر نہ دنیا مانگے دنیا میں بھی اچھائی مانگے اور آخرت میں بھی اللہ سے اچھائی مانگے وہ کی نا اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا کتنی جامع دعائیں آج لوگ قرآن و سنت کی جامع دعائیں ان کو کم تر سمجھتے ہیں اور کہیں گے فلاں حضرت صاحب نے یہ وظیفہ بتایا ہے یہ دعا بتائیے اس کو اتنے لاکھ مرتبہ ہزار مرتبہ اور اتنے مرتبہ خاص اس کی کیفیت ہے فلاں وقت میں اور اتنی تعداد ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے فائدہ ہوگا کہاں یہ دعائیں بناوٹی جس میں بدعات کو بھر دیا گیا اور کہاں یہ دعائیں جو قرآن و سنت دعائیں ہیں, کتنی جامے ہیں کتنی شامل ہیں کتنا خیر ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو کون جانتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے بھی اپنے جو علم کے قصور کا ذکر کیا اللہ کے مقابلے میں فرمایا کہ لا سی سلام اللہ کا جس طرح چاہوں تیری تعریف کروں میں کر ہی نہیں سکتا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تو ایسے ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف اور سنا بیان کیا اس طرح تو اللہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کی زبان سے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کا کوئی بدل نہیں ہے ان کا کوئی بدل نہیں ہے ان میں ہر طرح کا خیر موجود ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں ان کو پڑھیں اور اس مفہوم کے ساتھ پڑھیں کہ ہر طرح کا خیر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان میں بھر دیا ہے اسی دعا کو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا مفہوم آپ نے سمجھا یہ کتنی عظیم دعا ہے ہم اللہ سے کیا مانگ سکتے ہیں ہمارا ذہن کہاں کہاں تک جا سکتا ہے یقین یہ کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے لیکن یہ دعا اس میں ہر طرح کا خیر اللہ نے ہمارے لیے بھر دیا ہے تو اس طرح اللہ سے مانگے اور یہ عقیدہ یہ عمل اگر پیدا ہو جائے تو امیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس حالت پر صبح کرتا ہوں اس حالت پر کرتا ہوں جو مجھے پسند ہے یا اس حالت پر کرتا ہوں جو مجھے پسند نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جو میری پسند ہے میں نہیں جانتا میرے حق میں کیا ہے اللہ جو میرے لیے پسند کرتا ہے وہ میرے لیے میری پسند سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جب کہ میں ہر چیز کو نہیں جانتا تو اس طرح سے سوچ ہو جاتی ہے اس طرح سے فکر ہو جاتی ہے اللہ کیا فرماتا ہے فرمایا الا نصیب مما کسبو یہی وہ لوگ ہیں ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اس میں سے ان کا حصہ ہے یہ کون یہ دعا کرنے والے ربنا آتنا فنیا دنیا و فی الآخرت حسنہ وکینا عذاب النار اللہ سے دنیا میں بھی خیر مانگا آخرت میں بھی خیر اور جنت کو مانگا اور وکین عذاب النار اور جہنم سے اللہ سے بچاؤ طلب کیا اپنی دعا میں یہ خیر پر ہیں یہ خیر پر ہیں بعض لوگوں کا جملہ شاید آپ میں سے بعض میں سناؤ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں جنت مل جائے اور ہم اللہ کی نافرمانی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم جہنم میں داخل ہو جائیں گے اس ڈر سے نہیں ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یہ باطل نظریہ ہے باطل فکر ہے جبکہ کہ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان پر غور کریں اللهم انی اسالک الجنت و اعوذ بک من اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں اپ نے تو یہ تلقین کی اذا سالتم الله الجنت فاسالوه الفردوس لوگوں جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو اس لیے کہ وہ اعل الجنہ ہے جنت کا سب سے اعلی مرتبہ ہے یہ اور اس کے اوپر وہ فو کو ارشر اس کی چھت رحمان کا ارش تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا طلبگار ہونا اور اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کرنا یہ ایک مومن کا مقصد ہے اس طرح جس طرح اس دعا میں ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی اچھائی کا سوال کرے آخرت میں بھی اچھائی کا آخرت کی اچھائی جنت ہے جنت میں جو داخل نہیں ہوا وہ ہر طرح کی اچھائی سے محروم رکھ گیا تو آخرت کی اچھائی جنت ہے اللہ کی رضا مندی ہے اللہ کا دیدار ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اور جہنم کے عذاب سے انسان بچ جائے یہ سب سے بڑی عزت ہے جو اس کو مل گئی اور اللہ فرماتا ہے اولائک اک نصیب نصیب السب یہی وہ لوگ ہیں ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا واللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب لینے والا ہے سب سے ان سے بھی حساب لے گا جو صرف دنیا کو مانگتے ہیں آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا حساب جلدی آنے والا ہے اور اللہ ان سے حساب لے گا تو یہ کچھ گزارشات تھیں کہ دعا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے گروہوں کا ذکر کیا پہلے وہ جو دعا اللہ سے کرتے ہیں لیکن صرف دنیا مانگتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں مانگتے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا تو ان کو مل جائے گی اللہ کی مشیت کے مطابق جتنی اللہ چاہے گا لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اچھائی کے ساتھ مانگتے ہیں اور آخرت کے بھی طلب گار ہیں کہ آخرت میں بھی اچھائی دے اللہ نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا جو اللہ سے مانگتے ہیں دنیا میں بھی اللہ ان کو دے گا آخرت میں بھی اللہ ان کو جنت دے اور جہنم سے ان کو بچائے گا تو اللہ رب العزت سے دعا گو کہ رب العزت ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خیر عطا فرمائے بھلائی عطا فرمائے عقیدے کی ایمان کی عمل کی نیکی کی ہر طرح کی بھلائی دنیا کی میں جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرمائے اور ان میں ہمارے لیے خیر بھر دے بھلائی بھر دے اور آخرت کی رسوائی سے اللہ ہم سب کو بچائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے آدھا و باللہ توفیق و صلی اللہ علیہ نبی جناب و صحبہ اجمع